سرداران قریش کی طرف سے دعوت اسلام کو بند کر دینے کے لیے مال و دولت حکومت اور ریاست کی تما اور آپ کا جواب قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ابو جہل اور اتبا اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور اسود بن مطلب اور دیگر رسائے قریش نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے اتبا بن ربیعہ کو منتخب کیا جو سحر اور کہانت اور شہر گوئی میں اپنے زمانے کا یکتا تھا اتبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد آپ کے حسیب و نصیب لائق اور فائق ہونے میں کوئی تردد نہیں مگر افسوس کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں آبا و اجداد کو احمق اور نادان بتلاتے ہیں اس لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الولید کہو میں سنتا ہوں غطبہ نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے اگر تم مال و دولت کے خواہاں ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں کہ کوئی بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری نہ کر سکے اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم شادی کرا دیں اور اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم سب آپ کو اپنا سردار بنا لیں اور اگر حکومت اور ریاست چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور اگر تم کو آسیب ہے تو ہم علاج کرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے الولید کیا تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے قطبہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو مجھ کو نہ تمہارا مال و دولت درکار ہے اور نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ تعالی نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری اور مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں تم کو اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بطور نصیحت و خیر خواہی اس سے تمہیں آگاہ کر دیا اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے اور اگر نہ مانو تو میں سبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے اور یہ آیتیں تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم نیلکی لا موشی کرک چلو وفی اضانی نو امی بین بینک سامل نیل ک میل پوا فستکی موی وويل للمشركين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 ذاليك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء النساء ثم مُسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ فائق یہ کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف اور واضح ہیں ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے ان لوگوں کے لیے ناصح ہے جو سمجھدار ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے مگر اکثر لوگوں نے اس درجہ اعراض کیا کہ سنتے ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور ہمارے آپ کے درمیان ایک بڑا حجاب حائل ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی بس آپ اپنا کام کیجئے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا فقط حق کی دعوت پر اتفاق کرتا ہوں جزینیث کہ تم جیسا بشر ہوں لیکن حق تعالی نے مجھ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے مجھ پر اللہ کی وہی آتی ہے کہ تم کو یہ بتلا دوں کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے پس سیدھے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور غیر اللہ کی پرستش سے توبہ اور استغفار کروں اور بڑی خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقف نہیں ہوگا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تمام زمین کو دو دن میں بنایا اور اس کے لیے شریک تجویز کرتے ہو یہی زمین کا بنانے والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنائے اسی نے زمین میں برکتیں رکھی یعنی نباتات اور حیوانات پیدا کیے اور اسی میں ان کی غذائیں مقرر کی یہ سب چار دن میں ہوا پوچھنے والوں کے لیے حقیقت حال کو بتلا دیا گیا پھر یہ سب کچھ پیدا کر کے آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور اس وقت آسمان ایک دھواں سا تھا اس کو موجودہ صورت پر بنایا اور پھر آسمان اور زمین سب سے یہ فرمایا کہ میرے حکم کی طرف آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم نہایت خوشی سے تعمیل حکم کے لیے حاضر ہیں پس دو روز میں اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے احکام بھیجے اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اشتراکِ شیاطین سے ان کو محفوظ کیا یہ ہے تدبیر خدائے غالب اور دانا کی پس اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر میں نے نازل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہے اور اتباء دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے ہوئے مبہوت سنتا رہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آخری آیت ف ان پر پہنچے تو اتبا نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ دیا اور آپ کو قسم دے کر کہا اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیں اتباء کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اسی وقت مجھ پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ تک آیت تلاوت فرمائی اور سجدہ تلاوت فرمایا جب تلاوت ختم فرما چکے تو اتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو الولید جو کچھ سننا تھا وہ تم سن چکے اب تم کو اختیار ہے اورتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے رفقا کے پاس آیا لیکن قتبہ وہ غتبہ ہی نہ تھا چنانچہ ابو جہل بول اٹھا کہ اتبہ وہ اتبہ نظر نہیں آتا قتبہ تو صابی ہو گیا ہے اتبا نے کہا میں نے ان کا کلام سنا واللہ میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا نہ وہ شعر ہے نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے اے قوم اگر تم میرا کہنا مانو تو محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو خدا کی قسم جو کلام میں ان سے سن کر آیا ہوں ان قریب اس کی ایک شان ہوگی اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں اور اگر محمد عرب پر غالب آئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہے اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں قریش نے کہا اے ابو الولید واللہ محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے رطبہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے تم جو چاہو کرو نزون ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہمارے بتوں کی مذمت سے باز آ جائیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کی ایک یہ صورت ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجیے اور ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت اور بندگی کریں گے اس پر یہ سورت نازل ہوئی لا اعبد مَا ہلکا فیم لمد و رون بد جی آپ کہہ دیجئے اے منکرو نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے ابن جریر طبی کی روایت میں ہے کہ سورہ کافرون کے علاوہ یہ آیت بھی نازل ہوئی لئن اشرت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين ترجمہ <تصفح> آپ ان سے کہہ دیجئے دی اے جاہلو کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو اور البتہ تحقیق آپ کی طرف اور تمام گزشتہ پیغمبروں کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اے مخاطب اگر تو شرک کرے گا تو تیرے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے اور خسارہ میں پڑ جائے گا اے مخاطب کبھی شرک نہ کرنا بلکہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے رہنا مشقین مکہ کے چند محمل اور بےحدہ سوالات اس کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو منظور کیجئے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے یہ درخواست کیجیے کہ اس شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وسعت ہو اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے اور ہمارے آباؤ و اور خصوصاً قصیب ابن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہاری باپت دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل اگر ہمارے آباء و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا خدا نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ تم تک پہنچا دیا اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی ہے اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے قریش نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لی دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے نیز اللہ تعالیٰ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں آتے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خداوند بند سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور بہبودی ہے اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے قریش نے کہا کہ اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے اس پر عبداللہ ابن ابی امیہ کھڑا ہو گیا اور کہا اے محمد آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کیں مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہ کیا اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنی نبوت و حسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور چار فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں اور تمہاری نبوت کی عال العران شہادت دیں تو میں تب بھی تمہاری تصدیق نہ کروں گا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے آئے قریش مکہ کا علماء یہود سے مشورہ قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات انا اور معاندانہ سوالات تھے تو مشورہ کر کے نظر ابن حارث اور اقبا بن ابی معید کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں استفسار کریں وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا علماء یہود نے کہا کہ تم تین چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا اول وہ کون لوگ ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے دوم وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روح زمین کو چھان مارا سوم روح کیا شے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان تین سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دیں اور تیسرے سے سکوت فرمائیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں ورنہ کاذب اور مفتری ہیں نظر اور رقبہ فرحاں و شاداں مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا بمقتضائے بشریت آپ انشاءاللہ یعنی اگر خدا نے چاہا یہ کہنا بھول گئے چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اصحاب کہف عزولقرمین کا قصہ بھی تفصیل مذکور ہے اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی قلر روح من امر ربی یعنی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھا جب نکل گئی تو وہ مر گیا اور بمختصائے بشریت جو انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گئے تھے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا مگر انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ اللہ کہہ لو تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک سال کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ یاد آئے تو اس وقت کہلے تاکہ اس صحو اور نسیان کا تدارک ہو جائے چونکہ حق تعالی کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں کل کو یہ کروں گا یہ خدا کے نزدیک ناپسند ہے اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال ان کہنا بھول گیا ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ کہے تاکہ ما فات کی تلافی ہو جائے